عورت کا زیب و زینت کرنا عورت کے اوپر بھی ضروری ہے کہ شوہر کے خاطر زیب و زینت کرے یہ شوہر کا حق ہے ابو جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابودا کے درمیان مواخات کیا تھا یعنی ہجرت کے بعد دونوں کو بھائی بنایا تھا سلمان رضی اللہ انہوں نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تو امودردا کو دیکھا کہ عام کپڑوں میں بغیر زیب و زینت کے رہتی ہیں تو ان سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ تم یوں بہت سادی سی رہتی ہو امودردا نے جواب دیا کہ آپ کے بھائی ابودردا کو دنیا سے کوئی غرض نہیں جب ابودردا آئے تو سلمان رضی اللہ انہوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور کہا کہ کھاؤ ابودا نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں سلمان فارسی رضی اللہ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہ کھاؤں گا پھر ابو دردا نے کھایا جب رات ہوئی تو ابود دردہ قیام اللیل کرنے کے لیے اٹھے سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سو جاؤ سو گئے پھر اٹھے کہ قیام اللیل کریں پھر سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا سو جاؤ وہ پھر سو گئے جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اب اٹھو پھر دونوں نے قیام اللیل کی سلاد پڑھی اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تو ہر ایک حق والے کا حق ادا کرو ابود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلمان رضی اللہ عنہ کی بات کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ گھر میں زیب و زینت سے رہے اور یہی طریقہ عہد نبوی میں صحابیات کا تھا تبھی تو سلمان فارسی رضی اللہ انہوں نے ابودہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دیکھ کر کہا کہ تم ان سادہ کپڑوں میں کیوں ہو انہوں نے مقصد سوال سمجھ کر جواب دیا کہ کس کے لیے زیب و زینت کروں جبکہ ہمارے شوہر ہماری طرف توجہ ہی نہیں دیتے نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ عورت کا حق بستر اور ہم بستری اس کا اپنا شرع حق ہے اور حق کی عدم ادائیگی کی صورت میں انسان کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا اور مسلمان کو بھولنا نہ چاہیے کہ حقوق العباد کی وجہ سے حق چھیننے والے اور حق ادا نہ کرنے والے کی نیکیاں چھین کر مظلوم جس کی حق تلفی کی گئی ہے کو دے دی جائیں گی نیز یہ بھی وعدے رہے کہ جو عورت شوہر والی نہیں ہے تو اس کے حق میں افضل یہ ہے کہ زیب و زینت سے دور رہے لیکن اگر زینت کر رہی ہے تو جائز ہے لیکن زینت کے متعلق پابندیوں کو محفوظ رکھے یہاں تک کہ اگر بوڑھی عورت بھی زینت کا لباس پہنتی اور دوسری زینت کی اشیاء کو استعمال کر رہی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے فرمان باری تعالیٰ ہے بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش نہ رہی وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں شوہر والی عورت کے لیے خطاب و مہندی وغیرہ بھی مستحب ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کسی عورت نے ایک خط دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نہ بڑھایا عورت نے کہا اے اللہ کے رسول خط دینے کے لیے میں نے ہاتھ پڑھایا لیکن آپ نے خط نہیں لیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا اس عورت نے کہا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے سن کر آپ نے فرمایا کہ تم عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو مہندی سے رنگ لیتی اگر عورت کے بال سفید ہو رہے ہیں تو کالے رنگ کو چھوڑ کر کسی بھی رنگ سے اپنے بالوں کو خضاب لگا سکتی ہے اسی طرح مرد بھی وہی خضاب لگا سکتا ہے کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ بالوں میں لگانا جائز ہے کیونکہ جب ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے سر کے سفید بال کو کالے رنگ کے علاوہ کسی بھی رنگ سے بدل دو حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مہندی کا لگانا عورتوں کے لیے مستحب ہے اسی طرح اگر ناخن پالش کا استعمال کر رہی ہیں یا کوئی ایسا رنگ جو ناخن وغیرہ پر تہارت کا پانی پہنچنے سے مانے نہیں تو کوئی حرج نہیں اگر رنگ منجمد ہو اور طہارت کے پانی کے پہنچنے میں مانے ہوتا ہو تو ایسا رنگ لگانا جائز نہیں ہاں اگر نفاظ یا حیض کی حالت میں جبکہ غسل اور وضو کی ضرورت نہ ہو لگائیں جو وقت ضرورت پر نکل جائے تو ایسی حالت میں منجمد رنگ کا لگانا جائز ہے لیکن عورتیں اپنی زینت کی اشیاء چوہر یا محارم کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں فرمان الہی ہے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے یعنی جس کا ظاہر کرنا نہ ہے مجبوراً اگر کوئی زینت ظاہر ہو جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں اسی طرح زینت کو ظاہر کرنے کا قصد نہ کریں حتیٰ کہ ایسی چال نہ چلیں جس سے مردوں کی نظریں اٹھیں اور وہ متوجہ ہوں اگر زینت کی کوئی ایسی چیز پہن رکھی ہے جس میں آواز ہو تو اس آواز کو چھپانا ان پر واجب ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا يضربن ما يخفين من اور اپنے پیروں کو زمین پر مار کر نہ چلیں جس سے ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو نیز یہ بھی ہر گھڑی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک مسلمان مرد یا عورت کی نیت ہمیشہ صالح ہی ہونی چاہیے مرد یا عورت کوئی بھی اگر حق کے زوجیت کی ادائیگی اور حسن معاشرت و طلب عفت کے لیے ایک دوسرے کے لیے زینت کر رہے ہیں تو انہیں اس فیل میں اجر ملے گا اس لیے دونوں کی یہ نیک نیت ہو کہ کسی اجنبی عورت یا اجنبی مرد کے لیے زینت نہیں کر رہے ہیں یقیناً اگر نیت میں یہ فساد آیا تو گناہ ہوگا اسلام کا عام قاعدہ ہے اعمال کی صحت و قبولیت کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے نیز عورت اور مرد دونوں پر لازم ہے کہ حرام چیز سے زیب و زینت نہ کریں عورتوں کی زینت کے محرمات کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ کفار سے مشابہت کی زینت بھی حرام ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا شمار انہی میں ہوگا اسی طرح بہت سی مشتبہ چیزیں بھی ہیں جن کے حلال وہ حرام ہونے کا شبہ ہے تو مشتبہ سے اجتناب ضروری ہے نومان ابن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیز واضح ہے حرام بھی واضح ہے ان دونوں کے درمیان حلال یا حرام ہونے میں مشتبہ بھی کچھ چیزیں ہیں تو جس نے مشتبہ اشیاء سے پرہیز کیا تو اس نے اپنی عزت اور اپنے دین کو محفوظ کر لیا اور جو مشتبہ اشیاء میں پڑا تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک چرواہا کسی کے خاص چراہ کے ارد گرد اپنے جانور کو چرا رہا ہے تو خطرہ ہے کہ اس کے جانور دوسرے کی چراہ میں میں کھا لیں صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں پڑ گیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ مشتبہ چیز کے استعمال سے آدمی حرام میں پڑ سکتا ہے کیونکہ جب کسی چیز کے بارے میں یقینی طور پر نہ معلوم ہو کہ یہ حلال ہے تو اس سے بچنا واجب ہے بہت ممکن ہے کہ وہ حرام چیز ہو اگر وہ چیز واقعی حرام ہے تو اس کے استعمال سے جو گناہ ہو سکتا تھا اس سے آدمی بچ جائے گا اور اگر وہ حلال تھا تو مشتبہ ہونے کی وجہ سے بچنے پر اسے اجر ملے گا عورت کے بال کے متعلق اہم مسائل عورت کے بال کے متعلق اہم مسائل یہ ہیں کہ عورت کو سر کا منڈانا جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والی عورت سے برات کا اظہار کیا ہے اب موسا اشعری رضی اللہ عنہ بیمار تھے انہیں غشی آ گئی تو ان کے گھر کی کوئی عورت چیخ پڑی جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ میں اس چیز سے بری ہوں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے برات کا اظہار فرمایا ہے جو با آواز بلند چیخے اور سر کے بال منڈوائے اور کپڑوں کو پھاڑے اس حدیث کے عام لفظ الحق سے معلوم ہوا کہ عورت کو عام حالات میں سر کے بال منڈانا جائز نہیں اسی معنی کی ایک روایت علی ردی اللہ عنہ سے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سر منڈوانے سے منع فرمایا ہے ہاں اگر عورت بال منڈانے پر مجبور ہو جائے تو جائز ہے تمبی بال کے کاٹنے کی زینت سے متعلق یہ کہنا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ عہد نبوی میں عورتیں چوٹیاں رکھتی تھیں بالوں کو شادی کے بعد نہ کاٹتی تھیں جیسا کہ بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ازواج متحرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بالوں کو کاٹ لیتی تھیں یہاں تک کہ وفرہ کی شکل میں ہو جاتا وفرہ اس بال کو کہتے ہیں جو کان کی لو تک پہنچتا ہو لیکن یہ بات محقق ہے کہ ازواج متحرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد زینت نہ کرنے کے لیے بالوں کو کاٹتی تھیں اور تاکہ بال پر توجہ دینے میں تکلف نہ کرنا پڑے لیکن انشاءاللہ اللہ اگر عورت اپنے بال اس حد تک کاٹتی ہے کہ کافرہ عورتوں یا مردوں سے مشابہت نہ ہو تو اس حد تک زینت اور سنگھار کے لیے بال کا کاٹنا جائز ہوگا عورت کا اپنے بالوں کو دوسرے بال کے ساتھ جوڑنا عورت کا اپنے بالوں کو دوسرے بال کے ساتھ جوڑنا گناہ ہے اسما بنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لانت بھیجی ہے جو عورت کے بال کے ساتھ دوسرے بال کو جوڑنے کا کام کرتی ہے اور اس پر بھی لانت بھیجی ہے جو اپنے بال کے ساتھ دوسرے بال لگاتی اور لگواتی ہے۔ بنت بکر کہتی ہیں کہ کسی عورت نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول میری لڑکی کے بال بیماری کی وجہ سے گر گئے ہیں اس کی شادی بھی کر دی ہے کیا اس کے سر میں دوسرا بال جوڑ سکتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہے اس عورت پر جو یہ کام کرے اور دوسرے سے کروائے مصنوعی بال لگوانا وگ یعنی پورے سر کے لیے مصنوعی بال کا لگانا بھی جائز نہیں کیونکہ وہ ایک فریب اور جھوٹ ہے جیسا کہ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس سال حج کیا تو انہوں نے بالوں کا ایک گچھا ہاتھ میں لے کر ممبر پر یہ بات کہی کہ لوگوں تمہارے علماء کہاں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی چیزوں سے منع فرمایا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بنو اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے اس کو استعمال کیا اسی طرح گودنا لگانا اور لگوانا اور ابرو کے بال اکھاڑنا اور اکھڑوانا اپنے زوم میں خوبصورتی کے لیے دانتوں کو گھسنا گھسانا بھی ناجائز ہے القمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ گودنے والی اور گودوانے والی اور بھوں کے بال اکھاڑنے والی اور دانتوں کو گھسانے والی پر اللہ کی لانت ہو جو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑتی ہے بنو اسد کی ایک عورت ام یعقوب کو یہ بات پہنچی تو عبداللہ بن مسعود کے پاس آکر کہنے لگیں کہ آپ ایسی ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت بھیجتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جس پر اللہ کی رسول نے لانت بھیجی ہو میں کیوں نہ اس پر لانت بھیجوں اور یہ لانت اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے کہنے لگیں کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے مگر مجھے آپ کی یہ بات قرآن میں نہ ملی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم تدبر سے پڑھی ہوتی تو تمہیں یہ مسئلہ اللہ کی کتاب میں ملتا کیا تم نے یہ آیت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو نہیں پڑھی کہ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تو پھر پیارے رسول نے اس سے منع کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ خود آپ کی اہلیہ یہ کام کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا جا کے دیکھو گئی اور دیکھا تو کچھ نہ پائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں اس کے ساتھ نہ ہوتا زینت کے دوسرے پہلو شریعت نے نکاح کے نتائج میں سے یہ بھی بتایا ہے کہ زن و شوہر میں آپس میں محبت قائم رہ کر دائم ہو کر مزید بڑھتی ہے اس لیے عورت اور مرد جائز حد تک ضرور زینت کریں کیونکہ اس سے ایک دوسرے میں محبت بڑھ کر ایک کا دل دوسرے کے ساتھ مزید سکون حاصل کرے گا اور پھر ایک دوسرے کے لیے عفت و غز و بسر کا بھی سبب بنے گا اس لیے ہونٹوں کے سرخ کرنے کے رنگ اور پاؤڈر کسی طرح رخسار کو کسی بھی پسندیدہ رنگ میں بدلنے میں عورت پر کوئی مدائقہ نہیں بشرتے کہ یہ مواد نقصان دہ نہ ہو اور شوہر کو پسند ہو اگر ان کا ضرر محقق ہو تو ان کا استعمال حرام ہوگا اور مشکوک ہو تو بھی حرام یا مکرو ہوگا بعض جلدی امراض کے ڈاکٹروں سے بعض اقسام کے رنگوں اور پاؤڈروں کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ان کے بے ضرر ہونے کا یقین دلایا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تجربے سے یہ معلوم ہے کہ چہرے پر خاص رنگ کے پاؤڈر اور رنگ لگانے والی عورتوں کے چہروں پر جلد ہی سکڑن شروع ہو جاتی ہے زیر ناف اور بغل کے بالوں کے ازالے کی تاکید یقینی ہے اس کے علاوہ عورت کے جسم کے دوسرے بالوں کے ازالے کے متعلق راجہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سینے اور پنڈلیوں یا ہاتھوں کے بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ صاف نہ کرنے کی صورت میں بدشکل ظاہر ہونے کا خطرہ ہے اور نصوص شرح میں اس کی حرمت کی دلیل نہیں ملتی اس لیے اسے جائز کہا جائے گا